السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے کافی وقت صرف کیا سمشن پہ جس میں ہم نے ایک بینک میں جو کاروائی ہوتی ہے اس کو ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے سمولیٹ کیا اس میں ہم نے کیو ڈیٹا سٹرکچر اور ایک نیا سٹرکچر جو کہ کیو کی ہی ایک ویرییشن ہے پرائرٹی کیو استعمال کیا اپنے ایونٹس کو رکھنے کے لیے میں نے اس سیمولیشن کا پروگرام چلا کے اس کے ساتھ جو اینیمیشن تھی وہ آپ کو میں نے دکھائی جس سے امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر ہوگی ہو گئی ہوگی کہ پروگرام میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ کسی طرح اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو کافی حد تک پتا چل جاتا ہے کہ پروگرام کیا کر رہا ہے اور بلکہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو سمولشن ہو رہی ہے یہ آخر کیا ہے اور یہ کیسے ہو رہی ہے اور اس میں کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ کورس سیمولیشن کا تو نہیں کریں نہ ہی یہ کورس اینیمیشن کا ہے البتہ میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ یہ دو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ کورسز میں آپ کو مواقع ملیں گے جس میں آپ دونوں سمولیشن اور اینیمیشن کو استعمال کریں گے اپنے پروگرامز میں یا جو بھی آپ ایپلیکیشن بنا رہے ہیں اور ان دو چیزوں کی بنا پہ آپ کی ایپلیکیشن جو ہے وہ کافی حد تک پسند بھی کی جائے گی سمولیشن جو ہے یہ آپ ایک کورس میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسے کورسز مثلاً آپریڈنگ سسٹمز جس میں کہ یہ کافی استعمال کی جاتی ہے نیٹورکنگ میں استعمال کی جاتی ہے اینیمیشن جو ہے وہ ایک کمپیوٹر گرافکس کا ٹاپک ہے اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بےتحاشا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ استعمال میں ہوتے ہیں تو اس تمہیر کے بعد چلیے واپس چلتے ہیں ہم اپنے ڈیٹا اسٹرکچر کی طرف اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ کیو جو ہے وہ ہوتا تو فیفو سٹرکچر ہے یعنی کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ لیکن اس کی کچھ ویریشن بھی ہیں اور ایک ویریشن ہم نے دیکھی جس کا نام ہے پرائیورٹی کیو جس میں ایسے ہوتا تھا کہ چیزیں ہم ڈال تو دیتے تھے لیکن ان کے نکالنے کی ترتیب یہ نہیں تھی کہ جو سب سے پہلے چیز گئی یا جو سب سے پہلے آئٹم گیا ہی پہلے نکلتا تھا بلکہ ہم نے جو ایونٹس کی کیو بنائی تھی اس میں ایونٹس کے جو ہونے کا ٹائم تھا اس کی بنا پہ ہم ڈیٹا نکالتے تھے یہ پرائرٹی کیو بھی ایک اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے تو آئیے اس کی بھی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو لگے گا کہ کیو سے اتنی مختلف نہیں لیکن اس کی جو اس کے جو چلنے کا طریقہ کار ہے وہ کیو سے مختلف ہے تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس طرح اس میں آئٹمس ڈالیں کہ جب ان کو نکالنا چاہیں تو کسی خاص پرائیورٹی کے ترتیب کے حساب سے اس کو نکالا جائے میں نے آپ کے سامنے اب اس پرائیورٹی کیو کا سی پلس پلس کوڈ پیش کیا ہے اس میں وہی ایک کچھ انکلوڈ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ایک ڈیفائن سٹیٹمنٹ ہے یہ کوڈ جو ہے یہ فی الحال جو ہماری سیمولشن تھا اس میں استعمال ہوا تو اس لیے پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایونٹ ڈاٹ سی پی پی ہے کیونکہ اس کیو کے اندر ہم ایونٹس کو ڈال رہے تھے یہ ضرور ہے کہ ہم پرائرٹی کیو ایونٹس کی عموماً نہیں ہر دفعہ بنائیں گے ہم چاہیں گے کہ اس میں جو جس قسم مرضی کا ڈیٹا ٹائپ ہم ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکیں تو یہاں پہ بھی ٹیمپلیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے آگے دیکھیے کہ کلاس پرایورٹی کیو یہ ڈیکلریشن اس کا پبلک پارٹ شروع ہوا جس میں سب سے پہلے کنسٹرکٹر ہے پرائرٹی کیو جس میں میں نے سائز کو 0 اور ریئر کو 1 ون ڈسٹرکٹر جو ہے وہ ایم ہے اور اس کے بعد ایک فل میتھڈ ہے جو کہ سائز اکول پی کیو میکس چیک کرتا ہے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو ون ریٹرن کر دو ورنا زیرو ریٹرن کر دو اب یہ چند ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے آپ کو فورن احساس ہو گیا ہوگا کہ میں جو ہے وہ ایک ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے لگا ہوں میں لنک لسٹ نہیں بنا رہا میرے پاس یہ دونوں چوائس موجود ہیں لیکن فی الحال میں نے اس ایپلیکیشن کے لیے یعنی کہ جو میری سیمشن تھی اس میں پرائرٹی کیو جو ہے وہ ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نے دیکھا ہو سیمولشن میں ایونٹس زیادہ سے زیادہ پانچ یا ہو سکتے تھے ایک ارائیول ایونٹ اور چار ڈپارچر ایونٹس یعنی کہ وہ چار کیوز جو تھیں جس میں سے کسٹمرز نکل کے ٹیلر کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے پھر بینک سے نکل جاتے تھے اب چونکہ میری کیو جو ہے وہ پانچ سے کبھی زیادہ ہونی نہیں تھی اس لیے اتنا اہتمام کرنا کہ میں ڈائنامکلی میمری ایلوکیٹ کروں پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرتا رہوں میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی کیو کے لیے ارے ہی مناسب رہے گی اور بلکہ اگر آپ آگے دیکھیے کہ اس کا جو ریموو میتھڈ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی موڈ نما چیز بھی نہیں نظر آ رہی یعنی کہ میں نے سرکلر ارے بھی نہیں استعمال کی البتہ ریموو میں چند ایک باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ پرائیورٹی کیو کی خاصیت ہیں جو کہ آپ کو کیو میں نظر نہیں آئی تھی اور دیکھیے میں ریموو میں کر کے رہا ہوں اور جب آپ بعد میں انسرٹ دیکھیں گے تب یہ تصویر مکمل ہوگی تو آپ ریموو کو دیکھیے کہ اف سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیو کا سائز چیک کرتی ہے کہ اگر اس کا سائز کوئی ہے یعنی کہ اس میں کچھ موجود ہے تو وہ ایک ایونٹ آبجیکٹ جو نوڈز میری پرائرٹی کیو کی اندرونی ارے ہے اس میں سے جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے یعنی کہ انڈیکس زیرو اس میں سے چیز نکالتا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیے تو میں ریٹرن ای e کرتا ہوں یعنی کہ میری جو اندرونی ارے میں سب سے پہلا آبجیکٹ ہے میں اس کو نکال رہا ہوں اب یہاں پہ اگر آپ یاد کریں کہ کیو کے بارے میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے شروع میں چیزیں نکالنا جو ہے اور اس کے بعد ساری ارے کو شفٹ کرنا یہ ایک وقت کے لحاظ سے ایسی چیز ہے جس میں کہ ہمیں شاید وقت لگانا پڑے اور اس کی وجہ سے کیو جو ہے وہ آہستہ چلے گی یعنی کہ اس کا ریموو میتھڈ جو ہے وہ آہستہ چلے گا تو وہاں پہ ہم نے یہ ترکیب استعمال کی کہ جب بھی ہم ایلیمنٹس کو نکالتے ہیں تو ہم ان کو پہلی پوزیشن سے نہیں بلکہ جہاں سے بھی ہمارا فرنٹ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے ہم نکال لیں گے اور پھر چونکہ فرنٹ آگے چلتا جا رہا تھا اور ریئر بھی چلتا جا رہا تھا اور شروع میں خالی خانے بنتے جا رہے تھے تو ہم نے سرکلر ارے استعمال کی اب اس پہ اس, اس دفعہ دیکھیے کہ ریموو جو ہے پہلی بات کہ وہ فرنٹ سے نہیں وہ پہلی لوکیشن سے ایلیمنٹ کو نکال رہا ہے یعنی کہ انڈیکس 0 سے اور اگر آپ آگے دیکھیے ایک فور لوپ ہے جو کہ زیرو سے شروع ہوتا ہے اور سائز مائنس ٹو تک چلتا ہے اور اس کے اندر نوڈس سب جے کو ہم نوڈس جے پلس ون کی ویلیو دے رہے ہیں اب اگر آپ یہ فور لوپ دیکھیں تو آپ فورن پہچان جائیں گے کہ یہاں کاروائی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نوڈس کو ایک پوزیشن لیفٹ شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے زیرو پوزیشن سے جو ایلیمنٹ کو نکال دیا اب اس جگہ کو پور کرنے کے لیے ہم ساری ارے کو شفٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سائز کو کم کیا اور ریئر کو بھی کم کر دیا اور سائز اگر زیرو ہو گیا تو ریئر جو ہے اس کو ہم نے مائنس ون کیا اور ہم نے جو ایلیمنٹ نکالا تھا اس کو ہم نے واپس بھیج دیا اور اگر ارے جو ہے یا جو ہماری اندرونی ارے خالی جس کا مطلب کہ کیو کے اندر پرائرٹی کیو میں کچھ موجود نہیں تو ہم ایونٹ جو ہے وہ نل ریٹرن کرتے ہیں چونکہ دیکھیے ریموو جو ہے وہ ایونٹ اسٹار یعنی کہ ایونٹ پوائنٹ ریٹرن کرتا ہے اور نیچے ہم ایونٹ اسٹار نل کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کیو ہے یہ خالی ہو چکی ہے بلکہ اس سی آؤٹ کے ذریعے ہم یہ میسج بھی پرنٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیو جو ہے یہ خالی ہے اب انسرٹ کی طرف دیکھیے یہاں پہ بھی کاروائی تھوڑی سی مختلف ہے یہاں پہ ہم نے چیک کیا کہ ارے کہیں فل تو نہیں ہو گئی اندرونی ارے اگر تو نہیں ہے تو وہ دیکھیے پھر ہم نے ریئر کو ایک سے آگے کیا اس کے بعد ہم نے نوڈز میں ریئر پوزیشن پہ ای e, یعنی کہ وہ آبجیکٹ جو ہمیں انسرٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ڈالا سائز کو ہم نے انکریز کیا اور پھر دیکھیے یہ کیا کاروائی ہو گئی یہاں پہ میں ایک میتھڈ کال کر رہا ہوں سارٹ ایلیمنٹس جو کہ میں فی الحال آپ کو دکھا نہیں رہا لیکن یہ سارٹ یہ کرتا ہے کہ یہ جو نوڈز ارے ہے یعنی یہ اندرونی ارے جس میں ہم ایلیمنٹس کو رکھتے ہیں ان کو سارٹ کرتا ہے اب یہ سارٹنگ کس طرح ہوگی کاروائی یہ ہے کہ پرائرٹی کیو سے جب ہم چیز نکالیں گے تو وہ اس کی ترتیب نکالنے کی فیفو نہیں ہوگی بلکہ وہ کسی اور پیمانے کے ذریعے ہم ایلیمنٹس کو نکالیں گے اب سیمولشن میں, میں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ایک ایونٹ کے ہونے کا ٹائم ہے یعنی کہ کوئی ارائیو ایونٹ ہے یا ڈپارچر ایونٹ ہے تو اس, اس, ان ایونٹس میں سے ان پانچ ایونٹس میں سے جو سب سے پہلے ہوگا مستقبل میں میں نے اس کو نکالنا ہے اگر آپ ٹریفک کی سمولشن کر رہے ہوتے تو یہ وں کی پرایورٹی ہو سکتی تھی فرض کریں ایک ایمبولینس ہے اس کو آپ بہت ہائی پرایورٹی دیں گے کوئی اور بس ہے اس کو قدرے کم دے دیں گے اور عام کاروں کو بالکل کم پرایورٹی دیں گے تو جب آپ کہیں گے کہ بھائی اب اگلی وہیکل یا اگلی گاڑی کون سی ہے تو اگر کیو میں ایک ایمبولینس موجود ہے تو وہ سب سے پہلے نکلے گی یعنی کہ اس کی پرایورٹی ہائی ہے اب یہ کیسے فیصلہ ہو کہ کون سا جو ایلیمنٹ ہے وہ پہلے نکلے گا اس کے لیے فی الحال میں نے یہ کاروائی کی کہ اندرونی طور پہ جب میں ایونٹس کو اس کیس میں ایونٹس جو میرے سیمولیشن کے ہیں ان کو میں اندرونی ارے میں جب ڈالتا ہوں یا جب میں ایک نیا ایلیمنٹ ڈالتا ہوں اس انسرٹ پروسیجر میں تو میں فورن اس نوڈ ارے کو سارٹ بھی کر دیتا ہوں سارٹنگ کے بارے میں ابھی ہم نے بات نہیں کی یہ بھی الگریدمس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ڈیٹا اسٹرکچر استعمال ہوں گے اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم آئندہ بقیہ آئندہ کے لیکچرز میں شارٹنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور شارٹنگ کے میتھڈ بھی ہم دیکھیں گے فی الحال شارٹنگ کو آپ یہ سمجھیے کہ ہم ہمارے پاس ایک رے ہے جس میں کچھ نمبرز ہیں یا آبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ نمبرز ہیں اور ہم ان کو انکریزنگ آرڈر میں سارٹ کر رہے ہیں تو ہوا یوں کہ نوٹس کے اندر جو ایونٹس ہیں وہ اپنے ہونے کے ٹائم سے سارٹ ہو کے اس ارے میں آگے اور ارے میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ اس شارٹنگ کے بعد ہے وہ مستقبل میں ہونے والا سب سے پہلا ایونٹ ہے جب یہ ایونٹ اس ارے میں چلا گیا میں نے سارٹ کیا تو اب میں انسرٹ میں سے واپس نکلتا ہوں لیکن میں ساتھ انٹ ون ریٹرن کرتا ہوں یعنی کہ انسرٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا لیکن اگر یہ کیو جو ہے یعنی کہ اندرونی طور پہ میری ارے جو ہے وہ بھر گئی ہے تو پھر میں میسج پرنٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ریٹرن زیرو کر دیتا ہوں آخر میں میرا لینتھ میتھڈ ہے جو کہ اس کیو کی جو لینتھ ہے یعنی کہ اس کا جو اس میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ واپس بھیج دیتا ہے پرائرٹی کیو کی میں نے ایک امپلیمنٹیشن تو آپ کو دکھائی یہ میں نے اریے کے ذریعے کیا ہم پرایورٹی کیو کو بعد میں استعمال کریں گے اور بھی الگس میں اور بھی چیزوں میں اور بلکہ بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پرایورٹی کیو ارے کی بجائے ایک اور طریقے سے ایک اور طریقے امپلیمنٹیشن کے ہم اس کو بنائیں گے اور وہ اس ارے سے بہت بہتر ہوگی یعنی امپلیمنٹیشن کے حساب سے زیادہ افیشینٹ ہوگی یعنی کہ اس میں انسرٹ اور ریمووز جو ہیں وہ کافی حد تک اس سے تیز ہوگے کیونکہ یہاں پہ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ یہاں پہ تو میں صرف پانچ میکسمم پانچ کی کیو بنا رہا تھا ان ایونٹس کی لیکن فرض کریں یہ ہزاروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ارے کے اندر سے شروع کا ایلیمنٹ نکالنا پھر بقیہ ایلیمنٹس کو لیفٹ شفٹ کرنا اور جب ایک نیا ایلیمنٹ آتا ہے تو ساری ارے کو سارٹ کرنا یہ سارا جو ہے یہ ساری کاروائی کے لیے وقت درکار ہے اور اگر یہ وقت جو ہے یہ زیادہ ہونے لگ پڑا تو میری ایپلیکیشن جو پرائرٹی کیو کو استعمال کر رہی ہے اس کو تو کافی وقت درکار ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کی بھی افیشینٹ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے جو کہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے فی الحال آپ اس کو ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر سمجھیے اور اس کے انٹرفیس کو سمجھیے کہ اس میں بھی ایک NQ insert میتھڈ ہے اس میں بھی ریموو یا dq method میتھڈ ہے اس میں بھی فل ایم اور لینتھ میتھڈ ہیں البتہ جو اس کی یونیک بات ہے وہ یہ کہ جب آپ ریموو کرتے ہیں انسرٹ نہیں جب آپ ایلیمنٹ ریموو کرتے ہیں تو یہ فیفو آرڈر میں نہیں ہوگا لازمن ہے لازمن نہیں کہ وہ فیفو آرڈر میں ہو وہ کسی اور آڈر میں ہو سکتا ہے اور یہ آرڈر کیا ہوگا یہ وہ ایپلیکیشن جو کہ پرائرٹی کیو کو استعمال کرنا چاہتی ہے یہ وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ آڈر کیا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ پرایورٹی کیو کی جب ایک مکمل امپلیمنٹیشن ہم بنائیں گے تو اس میں ہم یہ سہولت بھی رکھیں گے کہ آخر کس چیز سے یہ پرایورٹی ڈٹرمن ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا جو کہ رموو کو پھر استعمال کرنا پڑے گا اس انفارمیشن کو کہ بھئی اب میں نے ایک ایلیمنٹ کو جو نکالنا ہے یہ کون سا ہوگا اب آئیے ہم ایک نئے ڈیٹا سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ٹری سٹرکچر ہے اور اس ڈیٹا سٹرکچر پہ ہم خاصا ٹائم لگائیں گے لیکچرز کے ذریعے اور آپ اپنی اسائنمنٹس میں بھی, بھی دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا سٹرکچر کافی استعمال ہوگا مختلف اسائنمنٹس میں اور یہ ایک انتہائی اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے جو کہ کئی الگریدمس میں استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں اسکرین پہ دکھائی ہیں کہ دیر آر اے نمبر آف ایپلیکیشن وینئر ڈیٹا اسٹرکچرس آر ناٹ اپروپریٹ یہ لینیئر ڈیٹا اسٹرکچر کیا تھے لنک لسٹ لینیئر تھی ارے جو ہے وہ ایک لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہے یعنی کہ ان میں ایلیمینٹس کی ترتیب جو ہے وہ جیسے کہ ایک لائن میں ساری ہوتی ہیں Stack جو تھا اس میں بھی ڈیٹا جو ہے وہ ایک لینئر ترتیب سے جاتا تھا اور اسی ترتیب سے ہم اس کو باہر نکالتے تھے کیو بھی ایک لینیئر ہے کتار بن رہی تھی چیزوں کی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ لگتا ہے کہ لینیئر نہیں کیونکہ اس میں چیزیں ہم ڈالتے تھے لیکن نکالتے اس طرح نہیں تھے کہ جو کتار میں لگا ہے سب سے آگے اس کو پہلے نکال لو تو ٹری جو ہے یہ ایک نان لینئر ڈیٹا سٹرکچر ہے اور جب آپ کے سامنے چند مثالیں آئیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں ایسے ڈیٹا سٹرکچر کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر پہ کافی وقت لگائیں گے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ ویرییشنز ہیں جو کہ خیر ممکن نہیں کہ ہم اس کورس میں کر سکیں لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے تو ہماری کاروائی بھی اس سلسلے میں خاصی لمبی ہوگی اس پہ کافی لیکچر لگیں گے اب دیکھیے میں اسکرین پہ آپ کو ایک ٹری دکھایا ہے جو کہ جینیالوجی ٹری ہے یعنی کہ ایک خاندان کا ٹری اور یہاں پہ اصل میں میں نے اپنے بہن بھائیوں کی مثال دی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ محمد اسلم خان ہیں وہ بالکل ان کا نوڈ جو ہے ٹاپ پہ ہے اس کے نیچے تین نوڈز ہیں میں میرا بھائی اور میری بہن اور اس کے بعد ہارس اور سعد یہ میرے دو بیٹے اس کے بعد میرا بھائی جاوید اور اس کے بعد میری بہن اب ایسے ہی چارٹ آپ نے اپنے خاندان کا بھی کبھی بنایا ہوگا اسی طرح آپ نے دوسرے خاندانوں کا بھی چارٹ دیکھا ہوگا اس جینیالوجی ٹری میں آپ کو جو چیز نظر آئی ہوگی کہ یہ لینیئر سٹرکچر نہیں یعنی کہ ہم نے کوئی لنک لسٹ میں یہ چیز نہیں ظاہر کی کہ والد کون بیٹا کون اور آگے ان کے بچے کون بلکہ ہم نے اس کو ایک ٹری لائک سٹرکچر میں بنایا اور دیکھیے ہم نے ٹری جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن بنایا یعنی کہ جیسے کہ میں نے مثال دی میرے والد کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد میں اور میرے بہن بھائی اور اس کے بعد ہمارے بچے آپ کو اسی طرح کے چارٹس میں نظر آئیں گے جس میں ایک کمپنی کا جو سی ای ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگا اس کے نیچے پھر فرض کریں مینیجرس ہیں مینیجر کے نیچے پھر اسٹینٹ مینیجرس ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ نیچے کی جانب چلتا جاتا ہے اب یہ بھی دیکھیے کہ نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہیں یہ ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ عام درخت اگر ٹری کا ترجمہ درخت کیا جائے تو اس میں پتے اوپر ہوتے ہیں اور جو تنا ہے اور یا اس کی جڑ جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ جو ہم ٹری بنا رہے ہیں وہ الٹ ہے یعنی کہ لگتا یوں ہے کہ اس کے پتے نیچے ہیں اور جو اس کی جڑ ہے یا اس کی جو روٹ ہے وہ سب سے اوپر ہے یہ آپ کو کمپیوٹر سائنس میں ہر جگہ نظر آئے گا کہ ٹری جو ہیں ہم اس طرح بنائیں گے آپ کہہ لیجئے کہ یہ الٹا درخت ہم بنا رہے ہیں لیکن جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹری کو ایسے بنانا جو ہے وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا کیونکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اب دیکھیے کہ ایٹ لینیئر لنک لسٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپچر دا ٹری لائک ریلیشن شپ ود ایز شارٹلی وی ول سی دیٹ فور ایپلیکیشن دیٹ ریکوائر سرچنگ linear data structures are not suitable and we will focus our attention on binary trees اب یہاں پہ میں نے تین سینٹینس میں کافی باتیں کہہ دی ہیں پہلی بات کہ کئی ایسے حالات ہیں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آڈرنگ جو ہے وہ لینیئر نہیں ہوتی اس میں کوئی ریلیشن ہوتی ہے اور وہ ریلیشن شپ ایک لنک لسٹ یا ایک لینئر ڈیٹا جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکتا دوسرا کچھ ایسی ایپلیکیشنز ہیں جس میں خصوصیت میں نے سرچنگ کو دی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سارٹنگ اور سرچنگ اصل میں دونوں کٹھے باز کا چلتے ہیں لیکن سرچنگ کو لیجئے جو میں نے مثال آپ کو شروع میں دی تھی کہ ایک فون ڈائریکٹری ہے فرض کریں جس میں بہت سارے نام ہیں اور اگر وہ ہزاروں میں لاکھوں میں جانے شروع ہو گئے اور اس میں سے آپ نے کسی نام کو ڈھونڈنا ہے تو اگر میں نے اس کو لنک لسٹ میں ڈال دیا تو شاید مجھے وہ ساری لنک لسٹ سرچ کرنی پڑے تب جا کے شاید مجھے وہ نام ملے اور اگر وہ لنک لسٹ بہت بڑی ہے اور خاص طور پہ اگر وہ سارٹیڈ نہیں اب یہاں پہ میں چند باتیں کہہ رہا ہوں جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ بات ہے اصل میں کیا لیکن فرض کریں کہ وہ نام جو ہیں وہ سارٹیڈ نہیں اور ان کو میں نے لنک لسٹ میں ڈال دیا یعنی میرے پاس لاکھ نام ہے اور بغیر کسی سوچے سمجھے سارٹنگ کے میں نے ان کو لنک لسٹ میں ڈالا اور اب میں پوچھتا ہوں کہ فلانا نام ڈھونڈو تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ پہلے نوڈ سے شروع ہو جائیں اور ڈھونڈتے جائیں اور اگر آپ کو مل گیا تو مل گیا ورنہ آپ ساری لسٹ کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کو آخر میں جا کے پتا چلے گا کہ اس لسٹ میں تو وہ نام ہی نہیں اب بہتر یہ ہوتا کہ ہم کوئی ایسا ڈیٹا سٹرکچر استعمال کرتے کہ یہ جو سرچنگ ہے یہ اتنی دیر نہ لگاتی ہمیں فور پتا چل جائے کہ بھائی یہ نام موجود ہے کہ نہیں ہے اور کچھ ایسی ہی اپلیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جس خاص ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے آئندہ چند لیکچرز میں اصل میں وہ ہے بائنری ٹری تو آئیے دیکھیے کہ یہ بائنری ٹری کیا چیز ہے سب سے پہلے میں اس کی ایک میتھمیٹیکل ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں A binary tree is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into three disjoint subsets. The first subset contains a single element called the root of the tree. The other subsets are themselves binary trees called the left and the right subtrees. Each element of a binary node بائنری ٹری از کالڈ ا نورڈ آف اب جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک میتھمیٹیکل ڈیفینیشن دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو فوراً اس کی ایک مثال بھی دکھاؤں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سیٹ جو بن رہے ہیں آخر یہ کیا ہے اور ان کے نام جو میں نے تجویز کیے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے تو دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ایک بائنری tree اب بنایا ہے جس میں نو نوڈز ہیں دیکھیے اس کو میں نے ایک خاص انداز سے بنایا ہے نوڈس جو ہیں وہ لیٹرز اے بی سی ڈی سے لے کے آئے تک اپنے اندر رکھتے ہیں ہر نوڈ جو ہے اس کو میں نے ایک دائرے کے ذریعے دکھایا ہے اور ہر دائرے کے اندر ایک لیٹر ہے اب دیکھیے کہ سب سے اوپر جو نوڈ ہے وہ ہے اے اے سے دو لائنیں ایک دائیں جانب اور بائیں جانب نکل رہی ہیں جو کہ نوڈ بی اور نوڈ سی کی جانب جا رہی ہیں پھر بی کو اگر دیکھیں تو اس میں سے بھی دو لائنیں نکلی جو کہ ڈی اور ای کی جانب جا رہی ہیں اور اگر آپ ای کو دیکھیں تو اس میں سے صرف ایک لائن بائیں جانب نکل رہی ہے جو کہ جی میں جا رہی ہے اسی طرح سی کو دیکھیں تو اس میں سے دائیں جانب لائن جو ہے وہ ایف کو جا رہی ہے اور ایف سے پھر ایچ اور آئی کی جانب دو لائنیں ہیں اب جو میں نے آپ کو میتھمیٹیکل ڈیفنیشن دی تھی اس کی اس کا تصویری خاکہ اس طرح دیکھیے کہ یہ جو اے ہے یہ نوڈ روٹ ہے اور اس کو میں نے اپنے دائرے میں دکھایا اس کے بعد جتنا ٹری لائک اسٹرکچر یعنی کہ جتنے نوڈس اور ان کے آپس میں تعلق جو ہیں جو کہ اے کی لیفٹ سائڈ پہ ہیں اس کو میں نے ظاہر کیا ہے ایز لیفٹ سب ٹری اسی طرح جو اے سے دائیں جانب کے نوڈز ہیں سی سے لے کے آئے تک یعنی کہ سی ایف ایچ اور آئے ان کو میں نے ظاہر کیا ہے ایز رائٹ سب ٹری اب اس تصویری خاکے سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ تین سیٹ آخر ہیں کیا اور دیکھیے کس طرح میں نے ایک ٹری کو لے کے تین حصے بنائے اس کا ایک حصہ اس میں صرف ایک نوٹ کو شامل کیا جو کہ اے تھا اور اس کے بقیہ دو حصے جو ہیں ان میں ایک سیٹ آف نوٹس کو ڈالا جس کو میں نے لیفٹ سب ٹری کہا اور اسی طرح میں نے ایک سیٹ اف نوٹس کو ڈالا اور ان کو میں نے رائٹ سب ٹری کہا اب دیکھیے کہ یہ کاروائی صرف میں اس لیول پہ نہیں بلکہ آگے بھی کر سکتا ہوں اور وہ میں نے اس طرح کی کہ اب میں A کے جو لیفٹ سائیڈ پہ ٹری ہے اس کی جانب چلتا ہوں اور چونکہ اے کی لیفٹ سائیڈ پہ جو سب ٹری ہے وہ خود بھی دیکھا جائے تو ایک ٹری ہی ہے یعنی کہ اگر میں بی کو ایز روٹ لوں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو بی اگر روٹ ہے تو اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے اس میں واحد نوٹ ڈی شامل ہے اور اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے اس میں ای e اور جی شامل ہیں اور اسی طرح اگر میں اور نیچے چلا جاؤں تو بی کا جو دائیں جانب کا سب ٹری ہے وہ خود بھی ایک ٹری ہے یعنی ای اس کا روٹ ہوا لیفٹ سب ٹری میں جی ہے اور دیکھیے ای کا رائٹ سب ٹری جو ہے وہ ایم ہے اور یہاں پہ میں نے یہ ایک فکرہ لکھا ہے ریکرسو ڈیفینیشن اب یہ ریکرسو ڈیفینیشن کا کیا مطلب ہوا ریکرسو اس لیے دیکھیے جو ڈیفنیشن میں نے روٹ جب اے تھی استعمال کی تھی وہی ڈیفنیشن میں اس کی سب ٹریز پہ بھی استعمال کرتا جا رہا ہوں اور اس طرح میں ٹری میں جتنا نیچے جاؤں وہ ڈیفنیشن جو ہے بار بار استعمال ہوتی ہے اور مجھے روٹ لیفٹ رائٹ اور لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری نظر آتے ہیں تو یہ کاروائی اگر میں اے کے رائٹ سب ٹری پہ بھی کروں تو دیکھیے کہ کس طرح سی جو ہے وہ روٹ بنی اور اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے اس میں ایف اور ایچ اور آئی شامل ہیں اور اس کے لیفٹ ٹری میں کچھ نہیں شامل اس کے بعد یہ ریکرسو ڈیفینیشن کو میں آگے لے کے گیا تو اب سی کے جو رائٹ سب ٹری ہے اس کو ایز ٹری بحثیت ٹری سمجھا جائے تو ایف جو ہے وہ اس کا روٹ ہے اور ایچ جو ہے وہ اس کی لیفٹ سب ٹری اور آئے جو ہے یہ سنگل نوڈ اس کا رائٹ سب ٹری ہے اچھا یہاں پہ اب میں نے ٹری کو اس طرح تو بنایا لیکن اگر میں اس طرح لائنیں لگا کے نوٹس کو جوڑ دوں تو لازمی نہیں کہ یہ ٹری ہی ہو تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ٹری پیش کیا ہے جس میں نوڈز میں سے جو اوپر والا ہے اس میں سے دو نوڈز لیفٹ اور رائٹ کو جا رہے ہیں بی سے بھی اسی طرح ہو رہا ہے البتہ فرض کریں میں ڈی اور جی کو بھی ایک لائن سے یا ایک لنک سے میں جوڑ دیتا ہوں تو اب یہ ٹری نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹری کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک نوٹ سے کسی اور نوٹ پہ جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے اگر آپ اس تصویر میں دیکھیے تو اگر میں جی پہ جانا چاہوں اے سے تو میرے پاس اصل میں اب دو رستے ہیں یعنی کہ اے سے بی بی سے ڈی اور ڈی سے جی اور پھر اے سے بی بی سے ای e اور ای e سے جی یعنی کہ میں دو رستوں سے جی پہ چلا گیا اگر تو ایسی صورت حال ہے اس ایسا خاکہ آپ نے بنایا تو یہ ٹری نہیں اصل میں یہ گراف ہے اور اس کورس کے آخر کے قریب ہم گراف کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے یہ بھی ایک اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے لیکن فی الحال ٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک ٹری کے اندر اس طرح کے ایکسٹرا لنکس ہیں تو پھر وہ ٹری سٹرکچر نہیں وہ گراف بن گیا چند ایک اور مثالیں دیکھیے کہ اگر یہ ٹری کے اندر میں اے سے بی کے درمیان پہلے جو لنک ہے اس کے علاوہ ایک اور لنک ڈال دیتا ہوں تب بھی یہ ٹری نہیں ہے بلکہ یہ گراف ہے اور بلکہ ایک خاص قسم کا گراف یہ بن گیا اس کو ڈائیگراف بلکہ یہ ملٹی گراف بن گیا کیونکہ اس میں دو نوٹس کے درمیان ملٹیپل لنکس ہیں اسی طرح میں نے ای کو ایف سے جوڑا تو اب بھی دیکھیے کہ ایف تک پہنچنے میں میرے پاس دو رستے ہیں اس کی بنا پہ یہ اب ٹری ڈیٹا اسٹرکچر نہیں اگر میں اور اس طرح لنکس ڈالنے شروع کر دوں جس طرح کے اے اور ای کے درمیان ہے تو اب یہ واقع ہی ٹری نہیں ہے چونکہ اس کے اندر وہ ایکسٹرا لنکس آ گئے ہیں جس کی بنا پہ وہ ٹری سٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا اب آئیے بائنری ٹری کے بارے میں کچھ اور ٹرمنالوجی ہم کور کریں یہ ٹرمنالوجی ہم اپنے ایلگردمس میں اپنے ڈیٹا سٹرکچرز میں استعمال کرتے رہیں گے تو اس کی خاطر اس تصویر کی جانب دیکھیے کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو سب سے اوپر والا نوڈ ہے وہ روٹ کہلاتا ہے البتہ اگر آپ ان کی آپس میں ریلیشن دیکھیں تو اے جو ہے وہ اگر پیرنٹ کہلایا جائے تو بی اس کا لیفٹ ڈسینڈنٹ ہے اور سی جو ہے اس کا رائٹ right ڈسینڈنٹ ہے اس کے بعد اگر بی کو دیکھا جائے تو بی کا لیفٹ ڈسینڈنٹ یا لیفٹ چائلڈ بھی اس کو کہتے ہیں وہ ڈی ہے اور رائٹ right چائلڈ جو ہے وہ ای e ہے اس حساب سے بی اور سی جو ہیں وہ آپس میں سبلنگز ہیں یعنی کہ آپس میں بھائی ہیں اسی طرح ڈی اور ای جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں کیونکہ ڈی اور ای کا پیرنٹ بی ہے اب آخر میں دیکھیے کہ جو نوٹس ڈی جی ایچ اور آئے ہیں ان کو میں نے ایک خاص رنگ دیا ہے یہ سارے لیف نوٹس کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ڈسینڈنٹ نہیں یعنی دیکھیے ڈی یا جی یا ایچ یا آئے ان کا نہ تو کوئی لیفٹ ٹری ہے نہ کوئی رائٹ ٹری ہے یہ جو ٹرمنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے ایلگردمز میں بھی استعمال ہوگی یہاں پہ اس کا تعارف ہے بعد میں جب ہم ایلگردمس بنائیں گے اور ڈیٹا اسٹرکچرز بنائیں گے تو وہاں پہ ہم اگر کسی کو پیرنٹ کہنا چاہیں گے تو پیرنٹ کہیں گے لیکن اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس نوٹ کو ہم روٹ کہیں یا لیفٹ چائلڈ کہیں تو یہ اس وقت کی کاروائی ہوگی فی الحال ہمیں اس بحث سے سروکار نہیں کہ یہ نام جو ہم نے تجویز کیے ہیں ان میں سے بہتر کون سا ہے اور زیادہ کارآمد کون سا ہے بائنری ٹری کے بارے میں چند ایک اور باتیں کہ اف ایوری نان لیف نوڈ ان بائنری ٹری ہیز نان ایم ٹی لیفٹ اینڈ رائٹ سب ٹریز دا ٹری از ٹرمڈ اسٹرکٹلی بائنری اب دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک ٹری بنایا اور اس میں دیکھیے کہ نان لیف نوٹس کون سے ہیں لیف نوٹس وہ تھے جن کا لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ دونوں جو ہیں نہیں ہیں جو کہ ڈی جی ایچ اور آئی ہیں البتہ جو نان لیف نوٹس ہیں وہ ہیں اے بی سی ای اور ایف اب اس میں جیسے کہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ B جو ہے یا A سے شروع ہوئیے تو A جو ہے اس کا لیفٹ بھی چائلڈ ہے B اور رائٹ چائلڈ بھی ہے B کا لیفٹ چائلڈ D ہے اور E ہے البتہ C جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ نہیں تو لائیے میں اس کا لیفٹ چائلڈ بناتا ہوں J کو جب یہ بنا تو اب C جو ہے اس کا بھی لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہے یعنی کہ C کا بھی اب لیفٹ اور رائٹ سب سب جو ہیں وہ موجود ہیں اور F جو ہے اس کا بھی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری بنا ہوا ہے یعنی کہ H اور I اس کے علاوہ E ای e کے ساتھ بھی یہی کاروائی کہ اس کا لیفٹ سب ٹری G موجود ہے البتہ اس کا رائٹ سب ٹری نہیں تو میں نے اب K کو لا کے ای e کا رائٹ right چائلڈ بنا دیا یعنی کہ E کا بھی اب رائٹ سب ٹری بن گیا اور اب یہ ٹری جو ہے یہ اسٹرکٹلی بائنری ٹری ہو گیا کیونکہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیے کہ ایوری نان لیف نوڈ یعنی اے بی سی ایف اور ای e یہ سارے جو ہیں ان سارے نوڈز کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہیں چاند ایک اور باتیں بلکہ ابھی ہمیں کافی باتیں ڈیفینیشن کی اور ٹرمنالوجی کی کرنی پڑیں گی تو ایک نئی ٹرمنالوجی ہے لیول کی جو کہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ ٹری جو ہے یہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لیولز ہیں تو آئیے لیول کو دیکھتے ہیں دا لیول آف اے نورڈ ان بائنری ٹری از ڈیفائنڈ ایز فال روٹ ہیز لیول زیرو لیول آف اینی ادر نوڈ از ون مور دین دا لیول آف اٹس پیئرنٹ اور فادر اینڈ دا ڈیپ آف دا بائنری ٹری از دا میکسمم لیول آف اینی لیف ان دا ٹری اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیفینیشن جو ہیں پڑھنے میں تو آسان ہوتی ہیں لیکن جب تک اس کا کوئی خاکہ سامنے نہ آئے یا اس کی مثال سامنے نہ آئے یہ سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے تو آئیے میں آپ کو ایک بائنری ٹری دکھاتا ہوں جس میں میں نے ان لیولس کو بھی اب دکھایا ہے یہ وائنری ٹری وہی ہے جو کہ ہماری مثال میں استعمال ہو رہا ہے یعنی جس میں ہم نے اے سے لے کے آئے نوڈز بنائے ہیں اب اس میں اے جو ہے یہ سب سے اوپر ہے یعنی کہ یہ روٹ ہے تو دیکھیے اس پہ میں نے لیول زیرو شو کیا اور ڈیفینیشن میری یہ تھی کہ ہر نوڈ کا لیول اس کے پیرنٹ کے لیول سے ایک زیادہ ہے یعنی اگر آپ بی اور سی کو لیں ان دونوں نوٹس کا پیرنٹ جو ہے وہ اے ہے اے کا لیول زیرو اور اس سے حاصل یہ ہوا کہ بی اور سی کے لیول جو ہیں دونوں کے وہ لیول ون ہے اب آگے چلیے اگر آپ ڈی اور ای e کو لیتے ہیں تو ان دونوں کا پیرنٹ جو ہے وہ بی کا لیول ون جس کی بنا پہ ڈی اور ای e کے لیول جو ہیں وہ دونوں دو ہو گئے اور اسی طرح ایف کو لیجئے ایف کا چونکہ پیرنٹ سی ہے اور سی کا لیول ون ہے تو اس حساب سے ایف کا لیول ٹو ہوا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جی ایچ اور آئی جو ہے ان تینوں کا لیول تین کیوں ہے چونکہ ان تینوں نوڈس کے جو پیرنٹس ہیں ای e اور ایف وہ لیول دو پہ ہیں اب اس ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو ٹری جو ہے وہ اوپر سے نیچے لگتا ہے کہ ملٹی لیولز پہ ہوتا ہے اور ہر لیول پہ نوڈس بڑھتے جاتے ہیں اچھا ہم نے اس کو بائنری ٹری آخر کہا کیوں لیکن یہ بات آپ کو فوراً سمجھ آ ہوگی جیسی میں نے آپ کو مثال دکھائی کہ ہر نوڈ کے دو سب ٹریز ہیں کسی بھی نوٹ کو لے لیجیے اس کے یا تو کوئی سب ٹریز نہیں یا ایک ہے یا میکسمم دو ہے دو سے زیادہ نہیں اب ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ شرط نہیں کہ ٹریز صرف ایسے ہو سکتا ہے کہ ہر نوڈ کے صرف دو میکسیمم نوڈ یا دو سب ٹریز ہو سکتے ہیں یقیناً بعد میں ہم ایسے ٹریز بھی دیکھیں گے جس میں ایک نوڈ کے کئی سب ٹریز ہوں گے ان ٹریز کا کیا استعمال ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے فی الحال بائنری ٹریز جو ہیں ان کو بائنری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ right سب ٹریز میکسیمم ہوں گے بلکہ جو میں نے شروع میں اس کی ڈیفینیشن دی تھی وہ یہی تھی کہ بائنری ٹری جو ہے وہ ایک تین سیٹس پہ مشتمل ہے جس میں ایک سیٹ روٹ نوٹ کا اور ایک سیٹ جو لیفٹ نوڈ لیفٹ سب ٹری کا اور تیسرا سیٹ جو ہے وہ رائٹ سب ٹری کا یعنی کہ وہ نوٹس جو رائٹ سب ٹری میں ہیں اس کی بنا پہ ہم اس کو بائنری ٹری کہتے ہیں اب بائنری ٹری کے ساتھ ہم نے اس لیول کی بات شروع کی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں نیچے جاتا ہوں یہ لیول جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور نوڈز بھی بڑھتے جا رہے ہیں لیولز جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹری کی جو ڈیپتھ ہے یعنی کہ گہرائی یا اس کو ہائٹ بھی کہا جاتا ہے وہ کیا ہوگی اگر آپ ان نوڈز کو لیولس دے دیں تو ہائٹ یا ڈیپتھ آف اے بائنری ٹری کی ڈیفینیشن ہے maximum لیول اور اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں تو دیکھیے کہ جو ڈیپسٹ نوڈز ہیں وہ لیول تین پہ موجود ہیں یعنی کہ اس ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ لیول 3 ہے یا اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کی ہائٹ یا تین کہیے اگر پہلے نوڈ جو ہے وہ لیول زیرو پہ ہے یا اگر آپ ایسا کہنا چاہیں کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ چار ہے جس سے مطلب یہ ہوگا کہ اس میں چار لیولز ہیں جس اور چار لیولز کی ترتیب اس طرح کہ لیول زیرو روٹ کو دیا جائے گا اور جو لیف نوڈز ہیں وہ اس لیول پہ ہوں گے اب اگر یہ ٹری جو ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تصویر پیش کی ہر لیول پہ نوڈز جو ہیں ان کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہو تو پھر یہ ٹری کمپلیٹ بائنری کہلاتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیفینیشن دکھائی ہے کہ اکمپلیٹ بائنری ٹری آف ڈیپ ڈی از دا اسٹرکٹلی بائنری ٹری آل آف ہوز لیو آر ایٹ لیول ڈی اب دیکھیے کہ اس ٹری کو دیکھتے ہوئے لیوز نوڈ یا لیف نوڈ جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ سارے جو ہیں لیول 3 پہ موجود ہیں ایچ آئی جے کے دیکھیے کہ سارے لیف نوڈ جو ہیں وہ سب کے سب لیول تین پہ ہیں یعنی لیول ڈی اگر یہ ٹری جو ہے یہ ڈی لیول تک جاتا اور اگر ٹری ایسا ہے اب ایسا کیوں ہوگا یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اگر ٹری ایسا ہے تو پھر یہ ٹری کمپلیٹ بائنری ٹری کہلائے گا اور اگر اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے تو میں نے لیف نوٹس کو ایک خاص رنگ کے ذریعے اجاگر کیا ہے تاکہ آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ سارے لیف نوٹس جو ہیں یہ لیول تین پہ موجود ہیں اب جیسے کہ میں نے کہا کہ بائنری ٹری کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک نوٹ کا میکسیمم لیفٹ اور رائٹ سب ٹری ہوگا اس سے زیادہ نہیں اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں ہر لیول پہ لگتا ہے کہ نوٹس بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑھنے کا ایک خاص انداز ہے جو کہ دیکھیے کہ لیول زیرو پہ ایک نوڈ ہے یا اگر میں پاور آف ٹو میں اس کو لکھوں تو ٹو ٹو دا زیرو نوڈز ہیں کیونکہ ٹو ٹو دا زیرو جو ہے وہ 1 ہوا اگلے لیول پہ چلیے یہاں پہ دیکھیے دو نوڈز ہیں جو کہ ٹو ٹو دا ون کے ذریعے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ٹو ٹو دا ون دو ہوا اب اگلے لیول پہ چلیے دیکھیے یہاں پہ کتنے نوڈز ہیں ڈی ایف جی یہ ہوئے چار اور اگر میں ٹو ٹو دا پاور اس لیول کو کروں یعنی ٹو ٹو 2 پاور ٹو کروں تو اس کا جواب آیا چار اور چار ہی یہاں پہ نوڈس ہیں اگلے لیول پہ چلیے یہاں پہ آپ دیکھیے کتنے نوٹس ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ ان کو گنے اس لیول کو دیکھیے وہ ہے تین تین کی بنا پہ یہاں پہ ہوئے ٹو ٹو دا تھری نوٹس جو کہ آٹھ بنتا ہے اور اب گنیے واق یہاں پہ آٹھ نوڈز ہیں اب اگر یہ کاروائی میں میتھمیٹکلی کروں تو ہو یہ رہا ہے کہ ایٹ کے نوڈز اب ضروری نہیں کہ یہ ٹو ٹو دا کے نوڈز واقعی موجود ہوں یہ کاروائی میں کمپلیٹ بائنری ٹری کے لیے کر رہا ہوں جو کہ آپ کے سکرین کے ٹائٹل پہ ہے کہ کمپلیٹ بائنری ٹری جو ہے اس میں ایٹ لیول کے دیر آر ٹو ٹو دا نوٹس اب اگر یہ کاروائی یہ جو گنتی ہے یہ میں ہر لیول پہ کروں اور اس کو میں ڈی تک لے کے جاؤں ڈیپت ڈی تک لے کے جاؤں تو دیکھیے یہ میرے پاس ایک سمیشن بنتی ہے کہ 2 0 دا زیرو ہوئے لیول 0 پہ یعنی کہ روٹ پلس ٹو ٹو دا ون ہوئے لیول 1 پہ پھر 2 ٹو دا 2 ہوئے لیول پہ, اور ایسے چلتا جاؤں تو کل نوڈز کی تعداد جو ہے وہ یہ سم بنتی ہے یعنی کہ سم فرام j زیرو ٹو d ٹو ٹو دا پاور j اور اس کو اگر میں سالو کروں تو اس کا آنسر یا اس کی جو کلوزڈ فارم ایکسپریشن بنتا ہے وہ ہے 2 ٹو دی+ d 1 ون یعنی کل جو نوڈس ہوں گے ایک کمپلیٹ بائنڈری ٹری میں ان کی تعداد ان ساروں کی تعداد صرف ایک لیول پہ نہیں پورے ٹری میں جتنے نوڈز ہیں اگر ان ساروں کو گنے اور اگر وہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے تو ان کی تعداد 2 ٹو دا ڈی پلس 1 مائنس 1 ہوگی اب اس سے آپ فوراً یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ میرے پاس ایک ٹری ہے جو چار لیولز تک جاتا ہے تو اس میں کل کتنے نوڈز ہیں اگر میں یہ بھی کہوں کہ وہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ ٹری بنانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس یہ فارمولا ہے اور دوسری یہ ہے ہے کہ وہ کمپلیٹ اور اگر ایسا ہے تو آپ اس فارمول میں ڈی کی ویلو چار ڈالیے اس سے حاصل ہوا 2 ٹو دا فور پلس ون یعنی کہ 2 ٹو دا فائیو مائنس ون اس کو سالو کیجئے آپ کے پاس جواب آ گیا اور جو آخری بات اس سلائیڈ پہ میں نے آپ کو دکھائی ان ا کمپلیٹ بائنری ٹری دیر آر ٹو ٹو دا ڈی لیف نوٹس اینڈ ٹو ٹو دا ڈی مائنس ون نان لیف انڈس یہ دو باتیں جو ہیں ٹو ٹو دا ڈی تو آپ کے سامنے ہے کہ چونکہ یہ ٹری جو ہے یہ مکمل بائنری ٹری یعنی کہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے تو لیول ڈی پہ تو ٹو ٹو دا ڈی ہوں گے لیکن ذرا سوچئے کہ یہ 2- ٹو دا ڈی مائنس ون نان لیف نوٹس میں نے کیسے حاصل کیا یہ ایس این ایکسرسائز میں چھوڑتا ہوں لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اس سمیشن میں موجود ہے اب آئیے دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ہے تو اس سے ہم چند ایک اور نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹری بنائیں ایک بائنری ٹری کمپلیٹ بائنری ٹری بنائیں این نوڈز کے ساتھ یعنی آپ کو کسی نے کہا کہ میرے پاس یہ بیس نوڈز ہیں یا بیس آئٹمس ہیں چاہے وہ نمبرز ہوں چاہے وہ نام ہو چاہے وہ لسٹ ہو کسی چیز کی چاہے جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ اے سے یا ہمارے جو الفابٹ ہیں انگریزی کے ان کو استعمال کر رہے ہیں ان سے ٹری اگر ہم بنائیں تو پھر دیکھیے اس سے کیا حاصل ہوگا اب میں نے یہ کہا کہ ٹری کے اندر اگر وہ کمپلیٹ بائنری نوڈ ہے تو اس میں سارے نوڈس کی تعداد 2 ٹو دا ڈی پلس 1 مائنس 1 ہوگی تو اس سے میں نے یہ ایکویشن بنائی کہ n equal to 2d plus 1 1. اب اگر میں دونوں سائٹ کا لاغ لوں اور لاگ لینے سے پہلے یہ جو 1 ہے اس کو میں left hand side پہ لے جاؤں اور لاگ میں لے رہا ہوں base 2. تو لاغ base 2 of n 1 equal d 1 اور اس سے حاصل ہوا کہ d is equal to log 2 پلس 1 مائنس اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ کے پاس n نوڈز ہوں اور یہ n نوڈز کیا ہیں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن n آئٹم سمجھ لے ہیں تو اس سے اگر آپ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری بنائیں تو اس کی ڈیپتھ کیا ہوگی وہ یہ ہے log base 2 این پلس مائنس اور میں نے جو آگے مثال دی ہے اس پہ ذرا غور کیجیے کہ فرض کریں n کی value ایک لاکھ ہے تو log of 2 of 100,001 is less than 20 the tree would be 20 levels deep and the significance of this shallowness will become evident later یہاں پہ میں نے کچھ mathematics کے ذریعے binary tree کی کچھ properties آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک لاکھ items ہیں تو اس سے اگر آپ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری بنا سکتے ہیں تو وہ ٹری کتنا بڑا ہوگا یعنی کہ اس کی گہرائی یا اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا تو اس فارمولے سے ظاہر ہوا کہ وہ بیس لیولز تک جائے گا اب اس کی اہمیت جیسے کہ میں نے ذکر کیا فی الحال تو آپ کے سامنے نہیں لیکن بڑی جلدی یہ ظاہر ہوگی کہ اگر ہم ٹری اس طرح کا بنا پائیں تو اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اور یہ نہایت اہم ہوں گے آگے دیکھیے کہ اس binary tree پہ اب ہم کچھ operations کر سکتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں دیر آر number نمبر آف آپریشن دے کین بی ڈیفائن فار ا بائنری ٹری اف فی از پوائنٹنگ ٹو ا نوڈ انگزٹنگ ٹری دین لیفٹ فی ریٹرنس پوائنٹڈ ٹو دا لفٹ سب ٹری رائٹ فی ریٹرنس پوائنٹڈ ٹو دا رائٹ سب ٹری فیئر اینڈ فی ریٹرنس دا فادر آف فی برادر پی ریٹرنس دا برادر آف پی اینڈ انفو پی ریٹرنس کانٹینٹ آف دا نوڈ اب یہ آپریشن ہم کیوں کرنا چاہیں گے ہم اب تک جب بھی ڈیٹا اسٹرکچر کوئی بناتے ہیں تو وہ اس, اس ذہنیت سے اس پہلو سے کہ اس ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم چیزیں ڈالیں گے تو صحیح لیکن ان کو حاصل کرنے کی ایک خاص ترکیب ہوگی اور اگر آپ جائزہ لیں ہم نے لسٹ ڈیٹا سٹرکچر بنایا ہم نے سٹیک ہم نے کیو بنائی اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جب اس میں ہم چیزیں ڈالتے تھے لسٹ کی جب باری آئی تو ہمارے پاس ایڈ اور ریموو تھا یا فائنڈ تھا اسی طرح سٹیک میں ہم نے پش اور پاپ کیا اس کی بھی خاص وجہ تھی کیو جب نے ہم نے بنائی اس میں کیو اور ڈیو کیو آپریشن تھے اب ایسی ہی کاروائی ہم ٹری کے ساتھ بھی کریں گے اس ٹری ڈیٹا سٹرکچر کے بھی ہم یہ میتھڈز بنائیں گے اور ان میتھڈز کا فائدہ کیا ہوگا یہ پھر ہم کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے کچھ ایلگردمز بھی دیکھیں گے کچھ ایپلیکیشن دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک ٹری ڈیٹا سٹرکچر ایک ٹری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ایک ٹری کلاس ہو خاص طور پہ بائنری ٹری ہو اور اس میں پھر یہ میتھڈز موجود ہوں تو ان کے ذریعے ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر سے کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ٹری جو ہے وہ ایک اہم ڈیٹا سٹرکچر ہے اس پہ ہم خاصی خاصا وقت لگائیں گے تو آئندہ اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ